اچھا استنجا کا صحیح طریقہ کیا ہے نیز روزے کی حالت میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے یہ بھی اچھی بات آپ نے پوچھی اصل میں استنجا جب کیا جائے تو دیکھیے سنت طریقہ یہ ہے کہ ڈیلا استعمال ہوتا وہ اس طریقے سے کہ پہلے ڈیلا استعمال کر کے اندر اگر کوئی پیشاب کے قطرے ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے باہر کر دیا جائے اور اس کے بعد پانی استعمال کر دیا جائے اگرچہ آج کل دیلے کی جگہ ٹشو پیپر نے لے لی کہ ٹیشو لوگ استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ باہر کے ملکوں میں تو ساری کاغذی کاروائی پر گزارا ہو رہا ہے چاہے کچھ بھی کرنا ہو مکمل کاغذوں پر گزارا ہو مکمل کاغذی کاروائی لیکن ظاہر ہے کہ وہاں بھی مسلمان استنجا کرتے ان کو پانی استعمال کرنا چاہیے وہاں بھی تو بغیر پانی کے تو صحیح طریقے سے نہیں حاصل ہوتی مثال کے طور پہ بڑا استنجا اگر آپ یہ کپڑے سے کریں گے یا ٹیشو سے کریں گے تو دھونا تو نہیں پایا گی اور غلازت تو لگی رہے گی تو اس لیے نماز میں نقص پیدا ہو جائے گی یہ مسئلے پھر الگ ہے کہ وہ غلازت کتنی ہو ایک درہم کی ہو تو کیا حکم ہے ایک درہم سے زائد ہو تو کیا حکم ہے ایک درہم سے کم ہو تو کیا حکم ہے وہ ہم اس وقت بحث نہیں کر رہے لہٰذا ایسی صورت میں پانی سے جب اطمینان ہو جائے کہ کوئی قطرہ اب نہیں بہ رہا اب پانی سے استنجا کر لیا جائے روزے میں جو آپ نے پوچھا یہ بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی ہمارے احناف کے نزدیک بلکہ چاروں امام تقریباً اس پر متفق ہیں کان میں اگر دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا ناک کے ذریعے سے کوئی چیز اندر داخل ہو روزہ ٹوٹ جائے گا منہ کے ذریعے سے کوئی چیز اندر داخل ہو روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح پیشاب اور پہانی کی جگہ سے کوئی چیز اندر جائے تو روزہ توڑ دے گی لیکن اس میں پیشاب کی جگہ سے کچھ اندر جانے میں مرد کا استثنا ہے خاتون کا روزہ ٹوٹ جائے گا علماء نے لکھا کہ جب آدمی بیت الخلا جائے تو نیچے زور دے کر کے اسکنجا نہیں کرے کہ پاخانے کا اندرونی مقام اگر باہر آ جائے اور اس کے ذریعے سے اگر پانی اندر چلا گیا تو روزے کو توڑ دے گا ایک صورت تو یہ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سانس کھینچ کر نیچے کی طرف زور دے کر اسکنجا نہ کیا جائے اچھا پھر ایک یہ کہ اگر کسی نے ایسا اسکنجا کر لیا تو اپنے ساتھ کوئی کپڑا رکھے اور اگر پاخانے کا اندرونی مقام باہر آ گیا اور اس پر پانی لگ گیا تو کپڑے سے پوچھ کر پوری تری کو سکھائے اور اس کے بعد کھڑا ہو تاکہ کوئی پانی اندر نہ جائے ہم نے تم بھی یہ پڑھا کہ اگر پہاڑے کے مقام سے تازہ پانی اندر جائے یہ مرد کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور اس سے بواسیر کا مرض بھی پیدا ہوتا اتیماں نے لکھا کہ تازہ پانی پاخانے کے مقام اندر جائے تو یہ اندرونی کئی بیماریاں اور اس میں سب سے مولی بیماری جو ہے بواسیر بھی پیدا ہونے کا خطرہ ہے بہت اچھی بات آپ نے پوچھی کہ یہ بڑا استنجا روزی کی حالت میں کرتے وقت اس بات کی احتیاط برتنی چاہیے